أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفخه ونفثه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراىك الله ولا تحكم للخائنين ظالما إنا أنزلنا إليك الكتاب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 اس میدے کی بوری کو بھی رکھ دیا کہ جب کبھی درخت پڑے گی تو دیکھیں گے تو اب کیا ہوا کہ اوبیرک کے ان بیٹوں نے سٹور میں نمک لگایا اور وہ میدا چوری کر لیا اصلا بھی ساتھ اٹھا لیا چوری کر لیا یہ فاقا کا سلوک تھے کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا تو اب انہوں نے کیا کیا جب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 اور وہ دوسرا سامان جو بھی تھا میدا وغیرہ وہ ایک یہودی کے گھر میں پھینک دیا اب یہ ظاہر انہوں نے اسلام کیا ہوا اٹھا کے گھر کے پھینک دیا ان کے قبیلے بنوظفر کے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے ہی پہنچ کر کیا, کیا کہ شکایت کی رفا بن زید اور اس کے بھتیجے نے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 ولاق الخا عینی نہ اور خیالت کرنے والوں کی خاطرات آپ جھگڑا نہ کریں اس سے مراد یہ تھا کہ جو ابیرب کے بیٹے ہیں آپ ان کی حمایت نہ کریں تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالی کو یہ فرمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی ولاق الخا عینی نہ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 یس من مینندا یہ لوگوں سے چھپاؤ کرتے ہیں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں ولافون اور وہ اللہ سے چھپاؤ نہیں کرتے اللہ سے نہیں چھپتے ما بھئی مالا مین القول اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں رات کے وقت ما لا یار من القول اس چیز کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا سقان اللہ بما یا انگلون اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا خوب اچھی طرح سے احاطہ کرنے والا ہے اس کو گھیرنے والا ہے یعنی کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ گناہ کا ارتقاب کرنے میں لوگوں سے چھپتے ہیں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 اور جو کوئی بھی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے تم میتھی اللہ پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے یدی یہ اللہ غفور اور رحیم تو وہ اللہ کو بےحد بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی گناہ کر لے پھر اچھی طرح وضو کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ سبحانہ خانہ صاحب اس کو ضرور معاف کر دیتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یا پھر وہ لوگ جب کوئی بےحیائی والا برائی والا کام کر لیتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گنا کی بخش مانگتے ہیں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 پکان اللہ علیمن عقیمہ اور یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا نہایت حکمت والا ہے کسب عام طور پر اس نفع کو کہتے ہیں جو حاصل کیا جاتا ہے جو بندہ خود کماتا ہے تو گناہ والا کام یہ بھی اس کا اپنا قصد ہی ہوتا ہے وہ خود کماتا ہے اس, لئے اس پر بھی یہ لفل بولا گیا مطلب یہ کہ جو بھی گناہ کرے گا وہ بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی میت صرف اس خصی عطن اور اس منسوبر میں بھی بڑی آ اور جو کوئی خطا یا گنا کمائے پھر اس کی تحمت کسی دوسرے بے گناہ پر لگا دے بری جس نے کوئی جرم نہیں کیا اس پر توہمت لگا دیتا ہے تو فاقا دیکھا والا بہ و اسم مبینہ تو اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے بہت بڑا بہدان اور سری گناہ اس نے بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے خسیحہ اس گناہ کو کہتے ہیں جو غیر ارادی طور پر ہو اور اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جو ارادہ سان کیا جائے غیر ارادی طور پر سرد ہونے والا گناہ خطی اور ارادہ دن سرد ہونے والا گناہ اسم مطلب یہ ہے کہ خود بندہ گناہ کا احتجاج کرے اس سے غلطی ہو جائے یا جان بوجھ کر خود غلطی کرے اور پھر غلطی کر کے گناہ کر کے الزام اس کا لگا دے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 Lord and love to my